بسم الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ وحمد الحمد پاک مسئلہ کہ باقی مکتبہ سکنے میں مجھے تمام خاران آرامی کو شمس عرض کرتے ہیں شکل ہوا سلسلہ درس باب و درس نمبر پچیس باب و سلاد نمبر اڑتالیس میں چوتھا پیراگراف ہے بھری پیراگراف سے شروع ہوتی ہیں و حجاز نے جو فقاط عجمے کی وہ کی اور اس کے بارے میں جو ہے مختصر شاپ لوگوں کو توجہ دے دوں گا یہ بھی قرآن سے مربوط ہے اور آپ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ کل کہا تھا اگر ایک آدمی عاجز ہو جائیں کرات نہ کر سکیں تو وہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کو کہا تھا ابھی اسی سلسلے میں فرماتے ہیں اگر ایک بندہ ہے وہ تا کرات الحم مسد نماز کی تعلیمات سیکھ سکتے ہیں ہاں صحیح سلامت ہے زبان بھی ٹھیک ہے کوئی لکنت نہیں ہے ہاں کوئی گنگار نہیں ہے یہ زبان نہ چل سکے نہ سن سکے اور وہ سستی کرے اور غفلت سے کام لے لے تو وہ گناہ ہے تو وہ گناہ ہے اس کو لہذا ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو درہ دھمکا کے حاکم اسلامی پر فرماتے ہیں تمام مسلمان حاکموں پہ واجف ہے اس کو درہ کر اس کو ڈان کر اس کے ساتھ پالیسی کر کے مقصد پیاس سے محبت سے یعنی جو بھی طریقہ اختیار کریں جس سے یہ بندہ نماز سیکھ لیں اور اس باقی احکامات شریر سیکھ لیں وہ استعمال کر کے اس کو پڑھاؤ اس کو پڑھنے پہ مجبور کریں اور اس کو ایسے ہی آزاد نہ چھوڑیں کہ وہ نماز کے کچھ بھی اس کو احکامات نہ آتا ہو ہم بہت آج کے دور میں دنیا میں خصوصاً ہمارے ماحول میں پھر بھی شکر ہے کہ لوگ کم از کی میں چھوٹے چھوٹے اسی مکتب میں یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں باقی پاکستان کے مطلب مختلف صوبوں میں جیسے سندھ کے اندرونی سندھ وغیرہ اور ایسے ہی بہت سی جگہوں پر لوگوں کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا ہے جی اخلاب ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے ہم شیخ صاحب کہہ رہے تھے جب وہ حیدرآباد میں جیل میں تو ان کے جیل میں جو ساتھی تھے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے درود شریف علاوہ حتٰ درد بھی نہیں صرف اسلاط وسلام علیہ رسول اللہ جو آزان کے وقت سنتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا بسم اللہ بھی نہیں آتا تھا بتا رہا تھا بادشاہ بتا رہا تھا ایسے لوگ بھی ہیں حالانکہ صحیح سلامت ہے جوان ہیں ٹھیک ٹھاک ہے دنیا کی باتیں کر لیتا ہے نماز پڑھاتے ہیں تو اس کو صرف لفظ اسلات وسلم کا درود اور بسم اللہ بھی اس کو نہیں آ رہا تو یہ چیزیں جو ہیں یقیناً حکمرانوں کی طرف سے حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو دین سکھانے پہ کوئی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہاں لوگ جن جن علاقوں میں دینی مدارس سے نہیں ہیں وہ بیچارے اسی طرح دین سے نابلط رہ جاتے ہیں ان شاء نے تمام محاکموں پہ لازم قرار دے دیا ہاں ایسے امیر کبیر علیہ رحمان میں ایک بادشاہوں کے حکمرانوں کے ایک ذمہ داری کی باب ہے وہاں بھی آپ نے فرمایا ہے ہر بستی میں ایک عالم تعین کریں حکمرات اور حکمت اور بادشاہ اور وہ عالم اس کی تمام ضروریات پورا کریں اور ساتھ ہی جو اس عالم کی ذمہ داری میں دے دیں لوگوں کو تعلیم و تربیت کریں دین سکھائیں شریعت کے احکامات سکھائیں ان کے اندر دین کے احکامات نماز جمعہ جماعت جمع وغیرہ قائم کریں یہ حکومت کی ذمہ داری میں ہے آج کل حکومت باقی سارے ذمہ داریوں کو جو جانتے ہیں ذمہ داری میں آتے ہیں تو ملاؤں پہ چھوڑ دیتے ہیں ملاوش ہونے کی وجہ سے بدنظمی بھی آ جاتی ہیں ملاز بہت زیادہ آزاد ہونے سے منہ پہ جو بھی آ جاتے ہیں بول کے واریت اور نفرتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور مادی طور پر مشکلات ہونے سے ہاں جی اور حکمران کی حکمت سے سر پر نہ ہونے کی وجہ سے دنیا قبر کے سازشوں کا بھی ان کا اعلی کار بھی بننے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے نظم عضمان پھر واریت کے جو ہے صبی یہ چیزیں بن سکتی ہیں سے فرماتے ہیں امن لوامکن ہو تعلم اور ایک بندہ جس کو عالم شرح پڑھنا نہیں آتا قرار نہیں آتا اس کے لیے ممکن ہو سیکھنا ام کا کے ممکن ہو سکھنا سیکھنا لیکن وہ تقافلہ اس نے غفلت سے کام لیا ہاں جی اور, اور نہیں پڑھا بس ایسے چھوڑ کے رکھا جو اور وہ تقاصلہ اور سستی کیا غفلت سے کام لیا سستی کیا اور نہیں پڑھا کسی مکتب سے میں کسی آنے والے کے پاس جو ہے نہیں گیا فاشا تو یہ شاذ گناہ گار ہے تو یہ شاد یہ کہ ابھی نماز سے الحمد شریف نہیں آ رہے ہیں وہ علام کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں سرح کے بغیر نماز پڑھنے سے رکو سجود کر رہے ہیں تو پھر یہ آدمی گناہ گار ہے کیونکہ اس کی نماز ناخص ہیں آپ کیونکہ وہ ناخص اس کے اپنی کوداہی کی وجہ سے اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے اس وجہ سے وہ گناہ گار ہے اِن میں و واجب ہے علام و وقت مسلمان امام پر ہاں جی وہ ساعر الحکام الاسلام اور تمام سائر ان تمام حکام حاکم کی جماعت تمام مسلمان حاکموں پہ سائر حکام اسلام پہ مسلمان حاکموں پہ واجب ہے یہ علموں ہوں یہ کہ اس کو دین سکھائیں اور یہ قرارات نماز کی اقرات سکھائیں ڈان ڈھان پڑھ کے اس کو وہ سیاستا اور مختلف سے اختیار کر کے ہاں یہ آج کے سیاست مراد نہیں ہے مصد ہر وہ پالیسی اختیار کریں جس سے وہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں ہاں انعام دے کے کچھ بھی سیاست پالیسی اختیار کر کے اس کو کچھ دین کی بنیادی ضروری تعلیمات خوش نماس اس کو سیکھنے پہ مجبور کریں اور ڈال کے اور سیاست کر کے سیاست یعنی مختلف پالیسیاں کر کے اس کو سمجھا بجھا کے مختلف طرقوں سے وہ دین سیکھنے پہ اس کو مجبور کریں وہ لیکن جو آدمی گنگا ہے زبان ہے اس کے لیے کیا ہے عالم صلی پڑھتے ہوئے اس کو اگر اس کے دماغ میں ہے دماغ میں سنا ہوا ہے کان میں ہے دل میں ہے اچھی طرح زبان ادا نہیں کر پاتے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے والد اخراص ہے گنگا شہز پہ حکم ہے یہ کہ وہ ہلائن لسان اور اپنی زبان کو ہاں جی وہ زبان ہلانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ عاقدہ بھی اور زبان ہلانے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ عاقدہ قلب بہو دل دل میں بھی یہی سوچتے چلیں دل میں یہ عقیدہ پیدا کرتے چلیں دل میں یہ سوچتے چلیں کہ میں یہ سورہ پڑھ رہا ہوں یہ سورا یہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں الحمد پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ ہوں. دل میں سوچتے چلیں اور جیسے اس کے زبان چلتا ہے اس کو چلاتے چلیں ان امکنہ اگر اس کو ایسا ممکن ہو دل میں اس آپ سنی ہوئی اخلاعات کو علام وسورا اس کو پڑھتے چلیں سوچتے چلیں دل میں اور زبان پہ ایسے زبان ہلائیں منہ میں ہلا کے جیسے خود سے ادا کر پاتے ہیں ادا کر سکیں تو ٹھیک ہے بل نامی ممکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے ہاں نہ وہ زبان ہلا سکتے ہیں نہ کوئی مطلب اس کے ذہن میں بیٹھ سکتے ہیں دل میں بیٹھ سکتے ہیں تو بھلائی و اللہ تو پھر وہ مکلف نہیں ہے یعنی پھر تو وہ نماز ہے کہ قرات پڑھنے کے وہ مکلف نہیں ہے باقی جو کر سکتے ہیں وہ کریں رکو سجود اگر اس کا دماغ صحیح ہے رکو سجود وغیرہ باقی چیزیں کر سکتے ہیں تو پھیلے نماز بھی کریں قرات صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں جو, جو بھی پڑھ سکتے پڑھیں نہیں تو تھوڑی دیر کھڑا رہ کے بھی وہ نماز ہے قرات کا جو حکم پورا کریں آگے فرماتے ہیں ویم اور نمازی کو شاہی اللہ تقرا یقین نہ پڑھے فی الفرائض فرش نمازوں میں فرش نمازوں میں جو پہلی دو رقم قراد میں الحم کے بعد ایک سرا پڑھے جاتے وہ سرا نہ پڑھیں کون سرح نہ پڑھیں تن ایسی سرا نہ پڑھیں تجو سیزہ طفیہ جس میں سزا واجب ہو یعنی جن صورتوں میں سیزہ واجب ہے چار صورتیں ہیں فراج باغ میں تو وہ سیزا آپ علام شریف کی ان کا بعد فرش نمازوں میں نہ پڑے سجدہ واجب والے کون جی مشر علف العامیم سائزہ جیسے علف العامیم شاہجہاں اس کو سرح سجدہ بھی بولتے ہیں ہاں الف علامیم سجدہ بولتے ہیں یہ بائیسویں پارہ میں ہے وہ حامیم سجدہ اس کا نام ہی یہی ہے یہ یہ جو ہے یہ سرا سرح واجب سجدہ جو ہے یہ ستائیسویں پارے میں ہے اور انصاری چوبیسویں پارے میں ہے اور سورہ نجم والنجم سورہ نجم یہ یہ ستائیسویں بارے میں ہے اور اقرابس میں رب کا یہ آخری پارے میں ہے تو ان چار سورتوں کو فرض نمازوں میں پہلے اور دوسرے میں الحمد شریف کے بعد نہ پڑھیں کیونکہ اس میں ان کو فرض نماز میں پڑھیں گے تو اس کو جب سجدہ آ جائے تو اس کو سجدہ فوری کرنا ہوتا ہے چینجی تلاوت کا سجدہ فوری کرنا ہوتا ہے جوہ عائد پڑھ لے سرزے میں جانا تو نماز کے اندر ایک سرزے کا ایک اڑنا بہنا اضافہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو پڑھنے سے منع کیا ولا صورت فرمائے اڑنا جو ہے ایسی کوئی لمبی صورت پڑھیں کہ تحفہ و جو نماز کی وقت کو فوت کرے ہاں جو صبح کی نماز سے ہم نے سرح بغیر پڑھنا شروع کر دیا ہاں تو آج تو گانڈہ اسی میں لگ جائے گا اور سورج شروع ہو جائے گا تو نماز کے بعد فوت ہو جائے گا تو ایسے بھی جائز نہیں ہے ولا صورتِن ورنہ الحم شریف کے بعد ایک ہی رقد میں پہلے جو دو رقم الحم کے بعد جو سورہ پڑ جاتی ہے دو صورتِ نہ پڑھیں ایک رقدم الحم کے بعد ایک ہی سرہ پڑیں گے دو سورہ نہیں پڑھیں گے ایسے جائز نہیں کہ آپ علام پڑھیں اس کے بعد میں قلع الب البن خلام بل قلع البن سے پڑھیں فرض نمازوں کی بات کریں اس کی اقرات میں تو متیں اور نہ ہی دو شرح پڑھیں بادل فاتح عالم شریف کے بعد پھر رقتِ اناجن ایک ہی رقم میں ایک ہی نماز کی رقم میں جو ہے دو شرح پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں صرف چار شراح دو دو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہ وضاحاء والم نشرح صراح وضاحاء سرح وضاء علم نشرا ان دونوں کا آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے اور دونوں کے ساتھ بسم اللہ ہے بسم اللہ بھی دونوں کا بسم اللہ پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے فقر کے روشنی میں بسم اللہ ہر سورے کا جو سے ایک مستقل آیت ہے تو بسم اللہ کا آپ نہیں چھوڑ سکتے تو دو بسم اللہ کا دو سورے ہوں گے تو آپ اوا الحا علم شراح کو پڑھیں اور روز الحاء کو پہلے ہی پڑھیں المشراخ کو بعد میں پڑھیں یہ دو ایک پڑھ سکتے ہیں عالم شریف کے بعد او علم درکے ولّہ قریش یہ جو دو سرحِ ہیں علم ترقی پہلے پڑھیں گے لیلاء قریض بعض میں جو کی ترتیب اسی لحاظ سے ہیں تو ان دو سورتوں کو بھی ایک ہی رکت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں علم شریف کے بعد پہلے علم ترقیفہ پڑھیں پھر لیلاف قریض پڑھیں ایک ہی رکت کے اندر بسم اللہ بھی دونوں پڑھیں یہ جائش ہے صرف یہ چار سرج جو ہے پہلے دو سرا ایک ساتھ دوسرے دو سرا ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور چوبرس فرمایا آپ ہمیں فائنہ کل لمبی ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنے اپنے جگہ پر یہ ہر ایک جو ہے یہ دو دو صورتیں بے مساوت صورتِ وعدہ ایک صورت کے قائم مقام ہے بے منزل ایک سرا ہے کیوں لیتے باطل لطباط المانہ فرماسیوں کے معنی میں ربط ہے ہاں فلم پہلے دو صورتوں کے معنی میں ربط ہے دوسرے دو صورتوں کے معنی میں ربط ہے اب ابھی مجھے اس کے ترمانہ سرتوں کرنے خصے خلاصہ بتا دوں پہلے دو سو وزم نصلی صلی اللہ صلی وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے آپ یتیم تھا آپ کو اللہ نے پال حضرت عبدالمطلب کے ذریعۂ حضرت اب طالب کے ذریعے آپ کو پالا اور پھر جو ہے اس میں آپ پر حضرت خزہ کی مار کے ذریعے سے آپ کو بے نیاز کرنے کا بھی ذکر ہے تو اس طرح جو ہے اللہ تعالی کا اور شاہی وحی الہی کا آپ کے اوپر نظور ہونے کا ذکر ہے تو یہ سارے اللہ رضی صلی اللہ پر ہونے والے احسانات کا ذکر ہے علم شرح میں بھی رسول اللہ پر شرح صدر آپ کا سینے کا کھول دینا دین کو وہی کو اخذ کرنے کے لیے ساتھی اور آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ اونچا کرنا اور ساتھ ہی اسی صورت کے اندر جو ہے رسول اللہ کا حکم ہو رہا ہے بناور ایک تفسیر کے کہ علیہ السلام کو ولایت کے لیے محمد کے منصب پر بھی نصب کرنے کا حکم بھی ہاں جی اور فیض فروغ صاحب والے وبارت کے ذریعے سے اشاد کے ذریعے سے باطف حاصل کی روشنی میں یہ یہ موضوع صورت کے اندر موجود ہے لہذا یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے اس لیے دونوں کا معنیٰ مرتبہ تھے باقی علم ترقی بہلی اللہ قریش میں علم درکیفہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قریش والوں پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے کہ ان کے جو دشمن ہیں اور رہا جو کعوے کو ختم کرنے کے لایا تھا ہاں جی ان کو اللہ نے جو ہے میناخی میدان میں ان کو تباہ کر دیا اللہ نے ابابل پر اندر کر کیونکہ وہ لوگ اب اگر حملہ آور ہوتے تو صرف کعوے کو قبضہ نہ کرتا اس میں اطراف میں جتنے بھی مشکل بیٹھے تھے قریش والے سب کو بھی قتل کر دیتے مال دولت سب شین لاتے تو اللہ نے جو اس میں ان کے اوپر کیا ہوئے احسان کا ذکر ہے اور لیلہ فریش میں بھی ان کو اللہ نے کاروبار کا جو سہولت دیا ہوا ہے سال میں دو دفعہ ایک دفعہ شام ایک دفعہ مزید امن کی طرف اس میں ان کو راستے میں کیونکہ یہ کعبے کے نگاہوان ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا تھا اس لیے اس سوربھ میں ان دونوں کا جو ہے قریش والوں کا احسان ان پر اللہ تعالی سے ہونے والے احسانات کا ذکر ہے ایک میں دشمن کی ہلاکت کا ایک میں ان پر کاروار میں،, میں آسانی کا ذکر ہے لہٰذا یہ دو سرحِ معنیٰ میں مرتب ہیں۔ ان دو سورتوں کو ایک ریکم آپ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں نے لیے فرمۂ فینک المین الب مصاب صلیٰ ایک سورت کے منزل پر ہیں لیکت واطل معنیٰ معنی مرتویز ہونے کی وجہ سے والار اگر کوئی ان دو سرتوں کو پڑھ لیں اللہ تعبۃ الصلاۃوں اس کی نماز باطل نہیں ہوگا بےقراتے ان کے پڑھنے سے یا اس بات والا وقار کے معنی اوپر کے ساری جنیں بھی سرتے واجب سجا لمبا سورا ان سب کو جو ہے یا کوئی وہ پڑھیں تو بھی نماز باطل نہیں ہوتی کا موقوبل لے سکتے ہیں یہ بظاہر جو یہ آخری موضوع سے مربوط ہے اوپر والے تو حکم اٹل ہو گیا یہ جائز نہیں فرمایا نہیں ہو گیا تو یہ آخر والی دو صورتوں کو افساد پڑھنے اگر ان دو دو صورتوں کو آپ ایک ہی کے اندر پڑھ لیں تو آپ کی نماز باطل نہیں اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا پڑھیں تو آپ کی نماز باطل ہوگی اور پھر رکعتل باقی ہمیں باقی رکتوں میں پہلے دو رکعت کے علاوہ جو باقی جو اگر تین رکاتی ہے تو ایک رکعت چار رکھاتی دو رکعت میں اس میں جو ہے عظم اللہ لازم نہیں ہے انتہائی کہ آپ پڑھیں معلفاتیتِ عالم شریف کے ساتھ شہ کوئی اور چیز اس میں صرف عالم شریف پڑھیں گے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھیں گے تو حضران آج کی درخت یہاں پر اتفاق کر دیں موبائل میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں اللہ آپ سب کو دین سمجھ کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق طافر معامل